آلَ نظر اور ضرور بے شک فرونیوں کے پاس ڈر سنانے والے نبی آئے حضرت موسا علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام بی ان لوگوں نے ہماری تمام آیتوں کو جھٹلا دیا فض نہ در بس ہم نے انہیں پکڑ لیا یہ پکڑ عزیز غالب قادر پروردگار کی ہے جب عزیز غالب مقدر قادر پروردگار کسی کی پکڑ فرمائے تو بڑی سخت ہوتی ہے عکو فارکم من الاکم کیا تمہارے دور کے کافر ان پچھلے لوگوں سے زیادہ طاقتور ہیں کہ وہ تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے کیا یہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے ام لکم فی زبر یا اے کافروں تمہارے پاس کوئی نجات کی چٹھی ہے فی زبر کتابوں میں سقیفوں میں یعنی تمہیں کوئی نجات کا پیغام مل گیا ہے کہ جو بھی کرو تمہارے لیے نجات ہے کیا تم پر عذاب نہیں آئے گا موت ساری لذتوں کو ختم کر دیتی ہے اور جس نے زندگی اللہ کو ناراض کرنے والی گزاری تو موت اس کے لیے عذاب کا پیغام ہے ام یولونا یا وہ کہتے ہیں نشن جمی ہم تو بہت بڑا لشکر ہیں منتصر بدلہ لے لیں گے اللہ کے عذاب کو دور کر لیں گے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں سیو زم الجم انقریب سارا لشکر مغلوب ہو جائے گا وہ یو ولو اور یہ تمام کے تمام جب عذاب دیکھیں گے تو پیچھ دے کر بھاگیں گے بل اس نہیں بلکہ قیامت موعدہم ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت یہ فیصلہ کرنے والا دن ہے وہ سعت اور قیامت بہت کڑوی وہ امر اور سخت کڑوی ہے یعنی قیامت کی ہولناکیاں بہت ہیں انل مجرمین بولا لوں سور بے شک گناہ مجرمین گمراہی میں ہیں اور پاگل پن میں ہیں کہ اپنے انجام سے غافل ہیں جو چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے اس کے نقصان کو وہ سمجھتے نہیں یو میوس ناری علا وجوہ اس دن گنہگار چہروں کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے ذو کو مسر اور ان سے کہا جائے گا چکھو جہنم کا مزہ بھڑکتی ہوئی آگ کی آنچ اور اس کے شولوں کا مزہ چکھو ان شیئن خلق نہ ہو بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق ایک مقررہ شکل میں پیدا فرمایا یعنی ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے محلت کا اور ڈھیل کا بھی وقت ہے موت کا بھی وقت ہے اور ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں وما امرنا اللہ واحد ہمارے تو تمام کام ایک ہی طرح سے ہیں یعنی کوئی کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کلم بل <بِلْبَصَر> بس ہمارے حکم اور ہمارے کام ایسے ہیں گویا کہ پلک کا جھپکنا یعنی حکم جب ہم دیتے ہیں تو کام ہوتا ہے حکم دینے میں اور کام کے ہونے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے جس میں کن ہو جا فرکنڈ وہ ہو جاتا ہے تو ہو جا کہنے میں اور ہو جانے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے فوراً ایسا ہو جاتا ہے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں وَلَقَدْ اشیا أَشْيَاعَكُمْ اور ضرور بے شک ہم نے تمہارے جیسے کئی لوگوں کو ہلاک کیا فل نیم مد بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کوئی اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالنے والا کل شعین فعلو فبر اور انہوں نے جو کچھ کیا سب کتابوں میں ہے یعنی نامۂ اعمال میں لکھا ہے وہ کل صغیروں کبیرفر ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے ان المتقین <وَنَهَر> پیچھے ظالموں مجرموں گناہ کا ذکر ہے فرمایا جا رہا ہے کہ جو نصیت کو حاصل کر لے اور اپنی زندگی میں انقلاب لے آئے وہ متقی شخص ہے متقی کے معنی پرہیزگار اللہ تعالی کا فرما بردار گناہوں سے بچنے والا اللہ سے ڈرنے والا ان المتقین فی جنتی و نہر بے شک متقی لوگ جنتوں میں اور جنت کی نہروں میں ہوں گے فی مقعد سچے بچھونے پر سچی بیٹھنے کی جگہ پر یعنی انتہائی قرب میں ہوں گے ان د ملی مقتدر بادشاہ حقیقی قادر حقیقی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہیں خاص قرب حاصل ہوگا مالک و مولا ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرماؤ